الفصلسالسفل الاجاء الفصل الثالث سال الاجزاء. الاجزاء تیسری فصل ہے اجزاء کے بارے میں پہلے ہم نے دوسری فصل پڑھی تھی اسباب اوتاد اور قواثر کے بارے میں اسباب کی دو قسمیں پڑھی تھیں صب خفیف اور صبیل صب خفیف کیا تھا ایک حرف متحرک اس کے بعد ثاقب سبب ثقیل کیا تھا دونوں حرف متحرک دونوں حرف متحرک, دونو حرف متحرک. دونو حرف متحرک. اور اوتاد کی دو قسمیں تھیں وتد مفروق اور وتد مجموع وطد مجموع کیا تھا دو متحر کے بعد ساکن اور مفروق کیا تھا دو متحرکوں کے درمیان ساکن اور فاصلہ سبرا فاصلہ قبرہ دو قسمیں تھیں فواصر کی فاصلہ سبرا کیا تھا تین حرف متحر کے بعد ساکن فاصلہ قبرہ چار حرف متحر کے بعد ساکن اب ہے اجزاء کل جز ان لا بدلا دن ہر جوز ہر جوز کے لیے ضروری ہے ایک وطد ایک سرم سرم کی ابھی صرف جتنی بات بیان کر رہا ہوں روز پڑھو ابھی پتہ چل جاتا ہے آپ کو ایک ذرا صبر کے جبر کے دن تھوڑے سبق پورا پڑھ لیں پھر جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی پھر پوچھیں ہر جوز کے لیے وطد ہونا ضروری ہے ایسا وطد کہ بعض من ایسا وطد کہ جس کے بعد اس کے ساتھ آئے اسباب یا فواصل میں سے کوئی وطد وطد کے بعد کوئی نہ کوئی سبب یا کوئی نہ کوئی فاصلہ ہو تو یہ جڑ کے کیا بن جائے گا جوز اب پتہ چلا ہے جوز کیا ہوگا پہلے وطد ہوگا اور وطد کے بعد کوئی نہ کوئی سبب یا فاصلہ ہوگا چاہے سبب خفیف ہو یا ضفیر فاصلہ سبرا ہو یا قبرا اچھا وطد کیا تھا دو قسموں پر وطد مجموع اور وطد مفروق وطد مجموعے مجموع کے بعد وطد مجموع وطد مجموع کیا تھا دو حرف متحرک اور ایک ساکن وطد مجموع کے بعد اگر آئے سبب ثقیر سبب ثقیر تو کیا نتیجہ نکلے گا دو حرف متحرک ایک ساکن اس کے بعد پھر دونوں متحرک اگر آئے سبب خفیف پھر کیا نتیجہ نکلے گا دو حرف متحرک ایک ساکن اس کے بعد ایک متحرک اور ایک ساکن سمجھ آ رہی ہے اسی طرح وطد مفروق وطد مفروق اس کے بعد اگر آ جائے سبب خفیف تو کیا ہوگا ایک عرب متحرک ایک ساکن پھر متحرک پھر متحرک اور پھر ساکن یعنی ایک عرب متحرک اس کے بعد ساکن پھر دو حرب متحرک اور اس کے بعد ساکن اور اگر اس کے بعد وطد مفروق کے بعد آئے صبیل پھر کیا بن جائے گا دو حرف متحرکوں کے درمیان میں ساکن اور ان کے بعد پھر دو متحرک یعنی ایک متحرک اس کے بعد ایک ساکن پھر تین حرف متحرک اسی طرح فاصلہ سبرا اور فاصلہ قبرا وہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ جوڑے جائیں گے مثال کے طور پہ وطدے بجبو بتدے بجمو کے بعد آئے فاصلہ سورا تو کیا صورت بنے گی دو حرف متحرک ایک ساکن تین متحرک ایک ساکن اور اگر اس کے ساتھ آئے گا م... اپنا قبرا فاصلہ قبرا پھر کیا بنے گا دو متحرک ایک ساکن چار متحرک ایک ساکن اور اگر بتد ہوگا بتد مفروق وطد مفروق کے ساتھ فاصلہ سبرا آئے پھر کیا بن جائے گا ایک متحرک ایک ساکن چار متحرک اور ایک ساکن اگر بتد مفروق کے ساتھ فاصلہ کبرا آ جائے پھر کیا ہوگا سمجھ کو کہیں گے ہم کیا جوز اس مجموعے کو کیا کہیں گے جوس الاسباب وہ اجزاء جن میں وطد اسباب پر مقدم ہوتا ہے وطد پہلے آتا ہے سبب بعد میں آتا ہے جن اجزاء میں وطد پہلے اور سبب بعد میں آئے تسمہ اسلیہ ان کا نام رکھا جاتا ہے تسمہ اسلیہ تن انہیں اصلی کہا جاتا ہے یعنی اجزاء اصلیہ اجزاء اسلیہ کیا ہوں گے جن میں پہلے بدد اور اس کے بعد سبب یا فاصلہ ہو ٹھیک ہے پہلے وطد اور اس کے بعد اسباب ہو وما سوا اور جو اس کے علاوہ ہیں جو اس کے علاوہ ہیں وہ کیا ہیں فرعیہ وہ کیا ہیں فرعیہ فل اسلیہ تو اربا اصلیہ چار ہیں اصلیہ چار ہیں واحد منحم منہا خماسی ان میں سے ایک خماسی ہے یعنی پانچ ارفوں پر مشتمل خماسی پانچ عرفی کو کہتے ہیں نا وہ کیا ہے فرول فرو یا فرولن زماں پڑھیں کسرا پڑیں فتحہ پڑھیں فرولن فرول فرول ہمارا مقصد حاصل ہوتا ہے ہمارا مقصد کیونکہ دو متحرک متحرک ہی رہنے ہیں بس متحرک کو ساکر نہ کریں بات ٹھیک ہے اور ساکر کو متحرک نہ کریں بات ٹھیک <تصفيق> ہے <تصفيق> فعول من وطدن مجموع فسبب فبب خفیف یہ <تصفيق> فرول مرکب ہے بتد مجموع کے سے اس کے بعد ہے سبب خفیف اس کے بعد کہہ سبب خفیف بطد مجموع کیسے فعلو فعلو فا پر ذمہ عن پر ذمہ و او ساکن دو حرت متحرک کے بعد ایک ساکر بتد مجموع اور لن لام متحرک نون ساکن سبب خفی و صلاسہ اور تین ہیں سباعی یعنی سات حرفوں پر مشتمل اس پر سات حرفوں پر مشتمل و اور وہ کیا ہے مرک مرکبا من وطدن مجموعہ خفی فینی سمجھ آ رہی ہے جی یہ ایک جی بتد مجموع ہے ان میں اس کے بعد دو سب خفیف ہیں جی مفا جی میم اور فا دونوں جا جا مجموع مجموع ساکن, ساکن مفا دو کیا ہوگا بتد مجموع جی اور ای سب خفیف اول لن سب خفیف ثانی دو اسباب خفیف اور ایک وطد مجموع الاطن و مفا ای تن یہ دوسرا ہے ٹھیک ہے مرکاب مجموع اس میں بھی بتد مجموع ہے م فا بتد مجموعہ آ گیا ٹھیک ہے اور فاصلہ تن سگرا اس کے بعد کیا ہے فاصلہ سگرا ای لا تو تینوں متحرک اور نون ساکر اس کو आप سگرا کہتے یا آپ یوں کہیں او وطن مجموع فب ثقیر فصب خفیف کہ یہ مرکب ہے ایک وطد مجموع اور ایک سبب شکیل الا دونوں متحرک آ گیا نا سب شکیل ہو گیا اور ایک متحرک دوسرا ساکری سبب وقیف ہو گیا ٹھیک ہے وفا علاطن اچھا وفا تن فا لاتن مرکب وطد ف سبہ بینی خفی فینی صبد مفروق فاعی فامرق درمیان میں ساکن, ساکن, ساکن یہ کیا ہوگا وطد مفروق, مفروق اور لاتن لامترق الف ساکن تامترق نون ساکن دو سبد خفی فاگ ر ان یہ چار ہو گئے نا پورے ایک فعولن ایک مفع دوسرا مفا اور تیسرا فاعلاتن تین یہ اور ایک فعولن چار فعولن مفع عل فا، اور فاعلاتن یہ چار اجزاء ہے اچھا کہتا ہے و اننما تو قديمہ فرولف علم مقدم کیا گیا ہے کیوں؟ اس لیے لی انلخماسی لاہ تقدومو خماسی کا حق ہے کہ اس کو پہلے لایا جائے پہلے سداسی پھر ربائی پھر خماسی پھر سداسی پھر صبعی ہاں جی لی انلخماسی یا کیونکہ جو خماسی ہے لاہود تقدمو الصباعی اس کے لیے تقدم ہے صبعی پر من ہی سو ہی اس کے خفیف ہونے ہلکا ہونے کی وجہ سے بۃقدیمہ مفعل علامہ پیدا ہو اور فُعُولٌ خماسی کے بعد صبائی میں سے مفعل کو پہلے ذکر کیا ہے کیوں اس لیے لی ان سبب الخفیف لہو تقدم و الفقیل کیونکہ سبب خفیف جو ہے سبب ثقیر سے مقدم ہے بۃقدیمہ مفا اور مفا کو مقدم کیا ہے فاعلاتن پر فا فاعل اب دیکھو اس نے یہاں پہ اس کو توڑ کے لکھا ہے فا لا لاتن لا تن توڑ کے لکھا ہے اس نے مفا کو فاعلاتن پر مقدم کیا ہے کیوں لنڈل بطد المجموع لہو تقدم و الروقی وطد مجموع کو تقدم حاصل ہے ہےفروق پر اتنی بات سمجھ آ گئی کوئی ٹینشن کوئی نہیں آگے چل ہاں یہ پہلے وطد ہو پہلے کیا ہو وطد اس کے بعد سبب پہلے وطد ہو اور اس کے بعد سبب ہو باقی تین سبائی اتنا ابھی تک اب نہیں پڑا آگے چلے کتنے گیا اچھا یہ ہے دس بجے ختم ہونا ہے نا سبق بہت ٹائم سما انگل اجزاء الفریا تا سکتا تم یاد تو ہو گیا یاد تو ہو گیا آپ کو اب اور کیا یاد کرنا ہے آگے کوئی خاص بات نہیں ہے ابھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے سماج فرعیہ ستہ تم اجزائے فرعیہ چھ ہیں فرون کی ایک فرح ہے وہ ہے فعل ٹھیک ہے واقعی فیت ہی اس کو یہ اصل بات ہے ایک کیفیت تفریح اس کو سمجھیں اگلا سارا صفحہ حال ٹھیک ہے وہ کیفیت و اور فرو سے فائے بنانے کی کیفیت اور طریقہ وہ کیا ہے انتقم سبب الوطد کہ آپ سبب کو وطد پر مقدم کریں لفظ کیا ہے فرو لون فرو لون اب لن کو پہلے لے آئیں اور فروح کو بعد میں لے آئیں جی وطن کو بعد میں اور سبب کو پہلے لے آئیں فعین طل فعل تو اس کو فاعل کی طرف منتقل کر دیں گے اب لن فرو میں کیا ہے پہلا متحرک دوسرا ساکن پھر دو متحرک اور ایک ساکن تو یہ فاعلن اس کو کہہ لیں عنف یاد کرنا اوکھا ہے نا تو فاعلن پہلا متحرک دوسرا ساکن اب دو متحرک اور ایک ساکن آسانی سے اس کو یاد وزن ایک ہے نا ودن یہاں پر جو وزن ہے یہ زیر زبر پیش کے ساتھ نہیں ہوگا یہاں پر زبر ہوگا ساک نو وزن ہوگا ساکن اور, ہوگا ساکن اور, ساکن اور دلوقتي. بس یہاں پہ وزن بڑا سوکھا ہے ٹھیک ہے یہ جدو یہ پون فا عل مرکب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فا یہ مرکب ہے وطد مفرو فا سے فصب اب دیکھو دیکھنے میں تو یہ نظر آتا ہے نا کہ فا میں فاوی متحرک الف ثاقب عین متحرک یہ کیا ہو جائے گا دو متحرکوں کے درمیان ایک بتد مفروق اور لول سبب خفیف اس کو بتد مفروق اور سبب خفیف قرار نہیں دینا کیوں اس لیے فاعل فا ما واقع فاعل جہاں پر بھی آئے گا یہ تو اس کے علیف کو حدف کرنا ذہف فن ہوگا کہ الفاظ کی قصر سے بچنے کے لیے یعنی خفت پیدا کرنے کے لیے الف کو ہم کیا کریں گے فاعل ان کے الف کو ہدف کیا جا سکتا ہے اور اگر الف کو ہدف کریں تو پھر وزن خراب ہو جائے گا اور جو زحاف ہے انما یا کافی سبب یہ سبب میں ہوتا ہے ولا یا کافل بتدی اسلم اور بدد میں کبھی نہیں ہوتا جب تخفیف کے لیے کوئی لفن گیرانہ ہو تو بدن میں سے نہیں, نہیں, نہیں گرانا بلکہ کس کیس میں بلک سے, سے گرانا ہے سبب میں سے گرانا ہے ضح ظہ فن اضالقی تم اللہ دینہ کا فارو قرآن اگر یاد ہو تو عربی کا ترجمہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے یعنی کہ جہاں پہ الفاظ زیادہ ہو جائیں ثقل پیدا ہو رہا ہو تو اس میں خفت پیدا کرنے کے لیے ایک آدھ لفظ کو گرا دیتے ہیں تو جو گرانا ہے وہ بطد میں سے نہیں گرایا جا سکتا گرایا جا سکتا ہے سبب Ashur. میں سے کما سطرہ جس طرح کے قریب آپ دیکھ لیں گے آگے آپ پڑھ لیں گے یعنی کہ ولی مفا علن اس کی دو فرعیں ہیں مصطف علن المجم البت بطد مجموعہ یعنی کہ مصطف واقعی فریت و, و تفریحی ہی اس کو تفریح بنانے کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں سببوں کو وطد پر پہلے لے آئیں دونوں اسباب کو وطد سے پہلے لے آئیں تو کہے گا عل المفا ٹھیک ہے سمتن قلع مصطف مستفعل پھر وہ عین المفا کا وطن مستفعل بن جاتا ہے اسانی فاعلات دوسرا کیا ہے فاعلات یہ بھی مجموع وطد ہے اور اسے تفرو یعنی یہ فرا کیسے بنے گی کی؟ نکلے گا کیسے بھی تقریبی صبح اللوط صبب ثانی کو وطن سے پہلے یعنی دو اوقات اپنا وطد جو ہے وہ دو اسباب کے درمیان میں آ دو اسباب کے درمیان میں وطن کر دیا دو سبب تھے نا ایک وطد اس کے بعد دو سبب تھے ان دو سببوں کے درمیان میں وطد کو کر دیا لن مفای تو اس کو فا کی طرف لے آئیں گے اور مفا الاطن کے لیے ایک ہی فرا ہے وہ ہے متفاعل علن و فر اور یہ فرا بنے گی تقدیم الفاصلاتی فاصلہ کو وطد سے پہلے لے آئیں فاصلہ کو مدد سے پہلے لے آئیں آپ کہیں گے الاطن مفا الاتن مفا عین متحرک لام متحرک تا متحرک اور نون ساکن فاصلہ سغرا فاصلہ سغرا کو پہلے لے آئے مفا بتد سے پہلے بتد مفروق, سے, مفروق پہلے س... پہلے آ, سے پہلے لے آئے وطد مجموعہ سے پہلے سے پہلے ٹھیک ہے دونوں متحرک ہیں بعد میں ساکن ہیں سمایون کرو پھر اس کو نقل کیا گیا متفع کی طرف والی فاع لاتن فاع لاتن, م لاتن م کے لیے دو خرے ہیں ایک ہے مف لاتو کبھی نہیں پڑھنا اس کو کال آپ نے پڑھا ہے نا کہ علم عروج کی زبان میں تنویر بھی لکھی ہوئی شمار کی جاتی ہے نون شمار ہوتا ہے مف او مفعول لاتو مف او دونوں سببوں کو وطد پر مقدم کر دیا یعنی لاتن فاع لات فاعی الى لاتو پھر اس کو مفعولات قرار دے لیا گیا اسانی مصطفی مصطف لون المفق البد اس میں بطد کیا ہے مفروق بے تقدیمی سببینی سبابینی میں سے جو دوسرا سبب ہے اس کو مقدم لے آئے بدد پر تو آپ نے کیا کہا تن فای لا تن فای لا تن یہ دوسرا ہے نا اس کو پہلے لے آئے تو کیا ہو گیا تن فای لا تو اس کو پھر جمع کر کے بنا دیا مصطفعی یہ آگے اس نے جدول دیا ہے وحاد نسلیہ و الفرع اجزائے اسلیہ الفریہ کا جدول یہ ہے فرعلاً اصلی ہے اس کی فرح کیا ہے فاعل مفا عل اصل ہے اس کی فراح کیا ہے مصطف اور فاعلاً مفاطن یہ اصل ہے اس کی فراح کیا ہے مطفعل اور فاعلاً یہ اصل ہے فراح کیا ہے مف اور مصطفی یہ آگے پھر کال پڑیں گے اچھا آج آپ نے جو یاد کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اجزاء اجزاء اجزاء اصلیہ اجزاء اصلیہ وہ ہوتے ہیں کہ جن میں وطد پہلے آئے اور اس کے بعد سبب آئے پہلے وطد آئے اور اس کے بعد سبب آئے اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے فرعیہ ہیں وہ کیا ہیں اجزاء فرعیہ اجزاء اصلیہ چار ہیں اجزاء اصلیہ چار ہیں فعولن مفا عل مفا فعولن خا علاطن اور مفا چار ہیں اصل فعولن مفا عل اور خا ٹھیک ہے ان سے پھر آگے فرے ہیں وہ فرے اس نقشے سے دیکھیں یہ سارا آپ نے بھول جانا اس کو نہیں چھیڑنا نقشے سے بنیا ہے ٹھیک ہے یاد ادھر سے کر لینا بھائی یہ دیکھو یہ اصلی ہے یہ اصلی ہو گئی فعول کی فرا فاعل مفاعل کی فرا مستفعل فاعلات علاطن کی فرا متفاعل فاعلات کی فرا بف مستفعل <تصفح> یعنی یہ جدول آپ کے یاد کرنے کا ہے اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اجزاء اجزاء اجزا بنتے ہیں وطد اور اسباب کو جوڑ کے اجزائے اصلیہ وہ ہوتے ہیں جن میں پہلے ودد آئے اور اس کے بعد اسباب ایناق سبق